دو میسر کرے تو دو مہینے کی طرف ہے دو اتوار نظر آ رہے ہیں دو اتوار بیانو اتوار گو نو اتوار نیشنل زمیرا دم پہ ملی ہے کچھ کریترپوائے کرو گے کو نبی میں آپ دیکھیں نا تو سن کے ایک نام لکھے ہوئے ہیں ایک ننانوے نام کا کام کرتا ہے نا اللہ تبارک کے ایک ننانوے نام سن کے مسئلہ نبی میں ترکو میں ایک سو بیس نام لکھے ہوئے ہیں, نا. لکھے ہوئے ہیں؟ اس میں ایک نام عام طور پر جو ہیں باقی جو ایسے جملے کے طور پر آئے ہوئے اور اس کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور میرے پاس ایک کتاب ہے سلاق ال رسول یہ آج سے کوئی اسی نبے سال پہلے لکھی ہوئی ہے اور حاج پور کے ایک عالم بزرگ گرہ ہیں جو کہ اتنے پڑھ لکھی بھی نہیں تھے انہوں نے قرآن نظیم سے سارے اسی سے جمع کیے ہیں دوان میں آئے ہیں اور یہ تقریباً دو چھوں میں کتاب ہے اور جی اس کو انہیں تیس اجزا میں تقسیم کیے ہوئے ہیں ان کے سلسلہ یہاں پاکستان میں اور برباد میں ان کا سلسلہ تھا اور کافی بڑی تھنکے اس کو باقاعدہ پڑھتے رہے تھے سادہ سلسلہ جی ایسے مجھے جو بات جس بات کے بارے میں بات کرنے کا فوراً آگیا ذہن میں وہ تھا ہری سنا لیکم چل کر جا کے ہری سنا لے تم دل مہم یقین ہے تمہارے پاس رسول جو تمہاری انسانوں کی جن سے ایک ہے آزیزن علیہ اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے ان کو بہت گرانی ہوتی ہے اور ہریشن علیکم اور تمہارے بارے میں ان کو بڑی ہرس ہے جس چیز ہے کہ ان کو خیر پہنچے تو علیکم لیکم ہرس کہتے ہیں بہت زیادہ چاہت ہونا بہت زیادہ چاہت دنیا کی ہو جائے تو اس کو ہرست عام طور پر ہرست مشہور ہے خراب صفت کے طور پر نا تو اصل میں اب میں اس کو صرف ہرس نہیں کہتے ہرس دنیا کہتے ہیں ہیلتھ دنیا اور ہیلتھ کا بنیادی مانا بہت زیادہ چاہتا ہے بہت زیادہ چاہت تو آپ کو جو ہے تو حریف الحکمار کے بارے میں ان کو بہت زیادہ چاہت ہے کس چیز کی چاہت ہے خیر اور فائدہ کے پہنچنے کی, کی چاہت ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے حریف الحکم کو امت کا سلمان ہے کافر ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے کی چاہت ہے اور فائدہ پہنچنے کی چا جو ہے وہ سب سے ضروری فائدہ جو ہے وہ آخرت کا ہے اور دین کا ہے اس کی آیت کی تفسیر میں علمان تسرین کہتے ہیں کہ اہل فراستل کو اپنے سلسلے کے پھیلنے کی بہت زیادہ ہیرس ہونی چاہیے دکاندار کو بہت ہیرس ہوتی کہ میری بہت بکری ہو اور دکان میری کھلی رہے اور بہت دور تک میرا مال جائے اور نئے کاروبار پر چھا جاؤں تو کو بھی دین کے پھیلنے کی چاہت ہونی چاہیے اور سلسلہ کو سلسلہ کے پھیلنے کی ہرس ہونی چاہیے چاہیے پھیلے تو اس کے پھیلاؤ گیا پر خدا نے جو سال کیت نا کس کی تبلیغ ہونی چاہیے سالکیت میں خانقائی نظام کی تبلیغ ہونی چاہیے <laughs> واقعی ان سبے کے پھیلنے کی خواہش اور ہرسی ہونی چاہیے آدمی کو کوئی فائدہ کی چیز پر پتا چلتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی برادری تو اس کے دوستوں کرو اس کا پتا چلا بھی اس کو حاصل کریں اور دنیا کے لحاظ سے تو پھر بھی آدمی کچھ نہ کچھ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ نہیں چل جائے کہ فائدہ آ کے کریں گے تو ہمارے لیے ہمارے خاندان کی اتنے رہے گی کہ رہے گی اور علم کے بارے میں اللہ کے تعلق کے بارے میں تو یہ کہ کو جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے جتنا پھیلایا جائے اتنا وہ اس کا وہ وسی وسی ہوتا جاتا ہے اور اللہ کے تعالق کے جتنے کو پھیلایا جائے اتنا ہی پھیلانے والوں کو اس ہزار تک تو ہزار کا فائدہ سے پہلے آدمی کو ملا دس ہزار تک, دس تک, دس تک اس کا فائدہ ملا لہذا اس کے پھیلانے کے بھی آدمی کا جذبہ اور آدمی کی چاہت ہونی چاہیے ہے چیز نفیز ہے تلب والی ہے کہ جب کوئی آدمی شوق سے طلب سے آتا ہے تب بھی کچھ حاصل کر سکتا ہے پکڑ پکڑ کر لاتے ہوئے شریف میں آتا ہے کہ لا, لا یشکا ہے کہ یشکا ہے جی آج کوئی نہیں بیٹھے گے لاجس لا کس... لا کا جلیس ہوں لاجس کا جلیس ہوں کہ یعنی دین کی اور فائدے کی اور فیض کی نیت کے بغیر بھی کوئی آ کر آدمی آ کر بیٹھے ہوا ہو محروم وہ بھی نہیں ہوتا پوری عدیز شریف ہے کہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اللہ تبار تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے تھے وہ کہتے ہیں یا اللہ میں ہم اس نکر سے آئے جہاں ہم ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کو یاد کر رہے تھے پورا فوج جواب تھا سندی شریف میں کیا اللہ آپ کے حساب سے ڈر رہے تھے یا اللہ جنرل کی طلب کر رہے تھے جنرل کا خوف کھا رہے تھے تو آخر میں اللہ تبار تعالیٰ کرتے سے فرماتا ہے کہ جس چیز سے ڈر رہے تھے اس ان کو معفوز کیا جائے گا جس چیز سے وہ کر رہے تھے ان کو عطا کی جائے گی تو آخر میں کو یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنے کسی کام کے لیے آ کر تھوڑی دیر بیٹھ گیا تھا وہ مجلس والا نہیں تھا مجلس بنی آیا تھا مجرس میں شاول کی نیت بنی تھی اپنے کسی کام کے لیے آیا تو اس کو بمنے مجبوری مجلس میں شامل ہونا پڑا کیا کوئی آیا, کسی کے ساتھ کام ہے آدمی اگر, اگر کسی بیٹھ گیا کیا فاروق ہوگا تب اس سے بات کریں گے یا جب تک بطوری نے تعلیمی بیٹھا ہوا تو اس کہ... تو اور اپنے کام کے لیے آیا تھا کہ یہ اللہ حالت اس کے بارے میں کیا ہوگا اس کے جواب میں آتا ہے کہ لاش کا جلیس ہوں ان کا ان کا ہے تو وہ محروم نہیں ہے اس آدمی کو بھی فائدہ مل جاتا ہے میری اجازت جو حضرت مولانا نکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی ہے یہ ہمارے جو گزرے بزرگ حضرت مسرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ خاطف کو ان کی طرف سے ان کے خاندان کو فیض کیسے پہنچے ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر محمود امیر صاحب ڈاکٹر محمود امیر صاحب حیوانات کے ڈاکٹر تھے حیوانات کے ڈاکٹر تھے اور کاجانی تھے اللہ تبارک علم کو ہدایت دینا چاہیے کہ پیر قابلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں ابھی جو کوٹ میں دفن کا مزار ہے کوارٹ میں کمزور ہے سلسلہ ملتا ہے ان شہر کو ڈاکٹر صاحب کا فیض ملا تھا اور بہت کامل آدمی تھے ڈاکٹر صاحب بہت کامل آدمی گزرے ہیں یہاں پر ایک تاریخ گزری ہے مزدور کسان تاریخ پتنی اب ہے کہ نہیں ہے اس کا یہاں کا جو صبح سرحد کا کنوینر تھا وہ افضل بن رہا تھا کے علاقے کافر بنگش تھا افضل بنگش تو ہے تو یہ کمسٹوں کا ریڈر تھا اور بڑا فران قسم کا ریڈر افضل بنگش صاحب کا والا صاحب کبھی نہیں تھا بات سے جانے آنے والا نیک آدمی تھا اس کو اس کے والد صاحب کو بڑی فکر اپنے بیٹھے گی اس پر لائے ہدایت دے کوئی بس ہو تو اس سے آدمی ڈھونڈ رہا کہ اس کے پر اس کے پائے کا کوئی آدمی ہو جس کو دعوت دے اس سے بات کرے لوگوں نے بتایا کہ ڈاکٹر محمد امیر صاحب ہیں بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں تو یہ آدمی گیا خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر محمد امیر صاحب کو لے کر آیا اپنے بیٹے سے ملانے کے لیے بات کرانے کے لیے کو جب لے کر آیا کچہریوں میں آیا تو وکیل تھا مر گیا وہ تو آپ تو انگو کے علاقے کے نہیں آپ فرق کے انگو والا کوئی نہیں ہے یہ آیا تو کچہریوں میں جب یہ آیا نا اس افدل ممیش کے والو صاحب اس نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈا بیٹھا کریں ملا تو یہ اللہ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں حضرت صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ہی ہیں بڑی عمر سے آدمی پھرا رہا ہوں ان کو تو اچھی بات نہیں اس نے سوچا کہ ان کو کسی آدمی کے پاس بٹھاؤں اور میں ڈھونڈوں اپنے کو تو ایک وکیل تھے پیر مادشاہ صاحب ایک وکیل تھے یہ ان کو لے کر آیا نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں حضر صاحب آپ نے دشیف رکھیں میں اپنے بیٹے کو گھومتا ہوں کہیں اس کو گھونڈ کر پکڑ کر لاؤں اس سے بات کی جائے تو ڈاکٹر مدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیر ماسمشاز صاحب کے ساتھ بٹھا کر چلے پیر مہمشاد صاحب فارغ تھے انہوں نے ان سے باتیں شروع کی میں تھوڑی دیر باتیں کی بس بات. اللہ ملے اور بنگل سے ملا نہیں تو پھر ڈیتھ ہو گئے اور بہتر غلط مسالہ نے اس ماحول میں ان کو ہدایت دی اور ان کے پورے خاندان کو لینوال ابھی تک سلطن کے خاندان میں چل رہا علمگیر صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آج المگیر صاحب نہیں آئے کر کے تھکاوٹ نہیں ان کو میں نے کہا تھا صاحب یہ تو نہ کر سکے اس وقت تمہارے پاس اربھی نہیں تھے آپ لوگ اس پرکرے میں یہاں پروفیسر الم خان ہیں پروفیسر کل ریٹائر ہو گئے اس کے پاس جائیں اور امریکہ میں وہ بابا صاحب کا کیا نام تھا بابا مین الدین صاحب نے جو سلسلہ اس بند چلایا ہے اس کے حالات لے کر لائیں تاکہ اس کو پرستالی میں شائع کریں کیونکہ یعنی گوا ہے دیکھ کر آئے ہوئے اس کے حالات کو شائع کریں بڑا ناکام کے اخباروں میں فیچر بھی شائع کی بارے میں کیا کون یہ اس طرح واقعہ ہوا ہے کہ ایک آدمی کا امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں تصوف پر پی ایچ ڈی کا تو جب اس کا ڈیفینس ہو رہا تھا انجنسی کا امتحان جو ہوتا ہے پی ایچ کا اس کو ڈیفینس کہتے ہیں جب اس کا ہو رہا تھا اس کے لیے تھیسز کے علاوہ وہ تصوف کی ایک عملی شخصیت بھی اس طرح خیال ہوا کہ میں عملی شخصیت درد پیش کروں کہ جن باتوں کو بیان کروں اس کی عملی تفسیر بھی سامنے ہو تو وہ ایک انڈونیشیا ملیشیا کا آدمی تھا یہ وہاں ایک بزرگ تھے معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا محین الدین معین الدین صاحب کو ساتھ دیا لشپندیہ بزرگ تھے انہوں نے کہا وہ میں ایسے امریکہ لے جاتا ہوں وہاں آپ جب کام کریں گے تو وہاں آپ ہدایت پھیلائیں گے اور شوق میں ہو چلے گئے اس کے ساتھ جب چلے گئے اس نے جائے اس کا ہے سے ہوا ڈیفنس ہوا بات مکمل ہو گئی اس کے بعد شادی نے چاہا کہ یہ ان بزرگوں کے ذریعے سے اپنی دکان چمکائے تصوف کی تو لہذا اس نے ان کے لیے پروگرام میٹنگ اور یہ کرنا شروع کرا دیا یہ آدمی دنیا دار تھا اور دنیا چمکانے کا کوشش کی اور وہ اللہ والے آدمی تھے صحیح اللہ والے آدمی تھے اور اس نے سے کہا کہ بھائی بات مات بات یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہوں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ہمارا سلسلہ یہ چیز نہیں ہے یہ ہمارا سلسلہ کی چیز نہیں ہے تو یہ میں نہیں کرنا چاہتا اس نے کہا آپ تو میرے رحم کرم پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس پر خدا کو کوئی تکلیف ہے کن کے ساتھ آئے ہیں جی. مزر خان صاحب کدھر ہیں مزر خان صاحب یاد آ رہا ہے آپ کو وہ تو یاد نہیں رہا وہ باہر ہے برخذار باہر موجود ہے ٹھیک ہے جی آ جائے گا تو آپ پریشان نہ ہوں خیر وہ ہو دین صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا برخدار یہ میں کیا آپ کے شاپن سے آپ, آپ تو رحم کرم پڑیں میں نے آپ کو چھوڑ آپ کھائیں گے کہاں سے بس اداس میں آپ کا رحم کرم پرنی ہوں میں آپ کا محتاج نہیں گا آپ کا رمکرم پر نہیں ہوں میں یہ بات نہیں کر سکتا انہوں نے کہا شاہ شاپ میرے رحم کرم پرنی ہے تو جائیں گا وہ ایسا عجیب و غریب آدمی تھا کہ لے جا کر ان کو کسی جنگل میں چھوڑ کر آ گیا آپ بوڑھے غریب آدمی جنگل میں چھوڑ دے چلو کہ آپ آپ جیت تو توحید کا عمل ہے اور آپ اتنے پکے ہیں تو یہاں آپ رہیں نا چلے تو چھوڑ کر چلا گئے کیا اللہ اللہ کرنا جس طرح میں پیدا کیا ہے وہ اللہ کا حاضر بھی کرے گا روز ہی ہمارا کیا بے بس ہوگا آگے خود اپنے بس سے اگر ایسی جگہ میں گیا ہوتا یہاں خود کسی ہوتی کھانا پینا ملتا تھا پھر تو ایسی بات تھی آپ جلدی لا کر جا لیں کہ آپ آب آبادی تک چل کر جانا سوال کرنے کا جو وہ ہے ہو بھی نہیں رہا اللہ اللہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اتنے میں ایک گاڑی شہر والوں کی جنگل کی شہر والوں کی آ کھڑی ہوئی اس میں سے لڑکیاں اتری انہوں نے ادھر چڑھتے پھرتے پھرتے آ کر بابا صاحب پر آ گئی ایک دوسرے کو کہا کہ وٹ این نائس اولڈ مینٹ اے وٹ اے وٹ نائس کیوٹ مین یہ ایسی چیز جو جانور ہوتے ہیں نا بہت یہاں پیدا ہوا ہے بہت خوبصورت اس کو خوبصورت کہتے ہیں آدمی ہیں تو انہوں نے کھا کہ ان کو گھر میں لے جائیں کا شوق ہوتا ہے توتے پالنا اور یہ پالنا کھا کے تو ساتھ میں تھا جاتے ہیں جی یہ ادیر صاحب کیوٹ کا میں نے ٹھیک منع کیا مارت کی تو یہ لڑکیوں کو لے آئے ان کو جی لے آئی بابا میدان صاحب گھر لے آئی گھر لے آ کر انہوں نے انہوں نے اشارہ کو سمجھایا کہ میں ویجیٹیرئن میں سبزی کھا سکتا ہوں اور میں ربی گوشت واش نہیں کھا سکتا ہوں تو سمجھ نہیں کہ ہم نے سبزی کا کھانا نہیں کر اللہ والا دی ہو جور واضح والا ہو تو اس کی تو شخصیت بدسکون برف رہا ہوتا ہے رحمت برف ہوتی ہے پاس والے آدمی پر ہوتی ہے مسکو محسوس ہوتی بڑے ہے بڑے ہیں صاحب ہم رہ رہے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ جو ہے زبان کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہوا کہ زبان جانتے ہیں انہوں نے کوشش کر کر آ کے آدمی پیدا کیے کہ ان کی باتوں کا ترجمہ کرے ان کی باتوں کو جب ترجمہ کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو بہت فراست دی ہوئی تھی انہوں نے شروع میں کوئی اللہ رسول آخرت کی کلمے کی بات اسلام کی بات نہیں کی انہوں نے انسان اور نفس کی بات کی انسان نقص کی بات کی ان سے انسان ہے اس کے اندر ربط ہے روح ہے اس کے اندر ہیں اچھائیاں ہیں انسانیت کا فائدہ یہ ہے کہ اچھائیوں کو جاگر کیا جائے برائیوں کا خاتمہ کیا جائے وہ بڑے لوگوں بڑا ہیں, کو بڑا مزہ آیا ان کا بڑا لطف آیا ہاں وہ جا جایا کر لوگوں کو کہتی ہیں ہمارے پاس ہے ایک آدمی آئے ہوئے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کبھی آئے ان کی باتوں کو سنیں وہ جمع کر کر کے لا رہے ہیں ان کو لا رہے ہیں لا رہے ہیں لا رہے ہیں بس اور اس کی ویجیٹیرین سوسائٹی بن ویجیٹرین سوسائٹی بن گئی اور ماسک عورتیں آ رہے ہیں سب ان کی باتوں کو سنتے ہیں جی. کرتے کرتے خوب اچھی سوسائٹی بن گئی اور ویجیٹیر لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں آپس میں ان بھی ہو گئی ہیں سرکار چل رہا ہے پورے پھیلتے بہت پھیل گئے پھیلتے پھیلتے اب اس طرح ہو گیا کہ ان کو ویجیٹیرن بنا رہے ہیں ان کو اور ویجیٹیر کے بعد ان کو اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں اور کرتے کرتے کرتے یہاں تک کہ یہ ان پر کوئی فالغ حملہ ہوا بڑھاپے کی وجہ سے معذور ہو گئے تو ان سب کو اتنی اٹیچمنٹ تھی اتنی محبت تھی سب بڑے پریشان تھے اب آ کر بیٹھتے ہیں کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کی علاج ہو کچھ ان کو سیت ہوئی تو سیت ہونے کے بعد ان کو دادا سے بات کر دی ہوا کہ میرا وقت تھوڑا ہے اور میں گزرنے والا ہوں تو انہوں نے اپنی جو ہے تو ول دکھائی وصیت وسیعت لکھائی وسیع ہے بھروں نے دعوت دی کہ دیکھیں اس کا ساری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء یال ہے مستعفان بھیجے آخری طرح محمد صلی اللہ علیہ تشریف لائے اور اب انسان کی مدت مرنے کے بعد اس نے گزر جانا ہے موت کے بعد پھر نجات جنت میں ہے نہ نجات پائی اس لیے جنت میں جانا ہے لہٰذا اس کے لیے تو اللہ کو ماننا پڑے گا اور اس کی رضور صلی اللہ سے نبود کے اقرار کرنا پڑے گا اور نبود کے اقرار کرنے کے بعد اسلام کو قبول کر کے میرا یہ پہانے زندگی گزارنی پڑی یادیں مجلس میں نہیں تھا چاہ رہا تھا کہ اٹھ جائیں گے اس میں کیا بات روپ کر رہے تھے ہاں اسی کے نے لکھا لکھوائی وسیع <PTSD> جب سامنے آئی لوگ اس وسیع کو جب پڑھا گیا بسوں کے تو مطلب خواب کے تعلق والے لوگ تھے ایک تھا سب کے نئے تو ان پر تو ذکر تاری خان نے کہا کہ بالکل ہم نے مانا جو کچھ بابا صاحب نے انکار کیا تو سین کیا اور ہم دیا اسلام میں داخل ہیں اے گروہ جو تھا انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نہیں مانتے ہیں وہ تو چلے لے اور اے گروہ نے کہا کہ ہم تو اس بات کو نہیں سمجھے ہیں باہر لانگ کو غور کریں گے غور کریں گے جو غور کرنے والا گروہ تھا وہ بھی آہستہ آستہ کیا تو آل خان صاحب کے پہلے میں اس وقت میں گیا تھا جبکہ وہ ویجیٹیر سوسائٹی تھے اس وقت بھی جا کر میں نے ان کو ان کو دیکھا اور پھر جب دوبارہ میں گیا تو اس وقت میں پھر میں گیا جب جبکہ اسلامیہ سوسائٹی ہے میں جب گیا تو ان کا لائبریری ان کے اسٹار پردہ کی وہ لڑکیاں کھڑی اور جو کام کرنے والی عورتیں تھیں پردہ پورا پردہ کیے وہ کھڑی تھی اور مسجد نماز اذان ساری ساری باتیں پھر ان سے میں نے کہا کہ نے کہا کہ بابا صاحب کی آفات ہو گئی پھر میں نے کہا کہ اس نے تو آیا تھا آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے سب کو دیکھا پر ان میں چاہتا تھا کہ مجھے کہ پورا بن کتابوں پڑھنا کہی بابا صاحب کی جو ٹیچنگ فی ساری ہمارے پاس ہی ہیں یہ ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں آپ ان پر غور کریں گے میں نے کہا کہ ہمیں لکھ کر وہ بھی ہماری طرف لکھ نہیں سکا کہ آدمی بھیجا تو آج بھی عالمگیر صاحب کو بھیجا وہ ہمارے معیار پر نہ لکھ سکے سارے حالات کو تو کوئی عادمی ان سے وقت لینا اور وقت لینے کے بعد میں نے ان باتوں کی روشنی میں سوال نامہ لے کر جایا ان سے انٹرویو کر کے ساری باتوں کو لکھ کر ابھی وہ جو شیخ سیف صاحب آیا تھا اس نے دس منٹ میرے سامنے اپنی باتیں متفر کی اسی پر پھر میں نے مضمون شائع کر دیا کھوتا تھا ان کی معلومات دس منٹ میں تھی اس کو میں نے لکھ لیا اور ہو گیا صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا تعلق جو ہے اور روحانیت جو ہے یہ تو بہت ہی ذائقے والی اور بہت ہی لذیذ چیز ہے اور انسان اس کا اٹھاتا ہے فقط اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے پیش کرنے کی ضرورت ہے تو پیش نہیں کیا گیا کہ میں جنوبی افریقہ جاتا آتا رہتا ہوں یہاں, کے, یہاں کا جو عیسائی ہے یہ جبری عیسائی بنایا گیا ہے یہ جو برطانوی آئے ہیں تو ان لوگوں کے, ان کے پاس توپ تھی ٹینک تھا اسلیہ تھا بندوقیں تھیں ان لوگوں کے پاس صرف نزا تھا اور زمین اپنی زرخیز ہے کہ جانوروں کو تو گھاس کاٹ کر ڈالنے کی ضرورت کاش کریں گھاس آپ کاٹ کر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چھ چھ فٹ لبی گھاس کھڑی ہے ایلیفینٹ گھاس کھڑی ہے ان کو جانور کھاتے ہیں ہاتھی کے برابر ہے کہ گائے بیل ہوتے ہیں اور سردیوں میں کوئی کھڑی گھاس خشک کھاتے ہیں جن کو چر کے بھاگ کر شیڈ کے نیچے آ کر جمع ہو جاتے ہیں انہوں نے پتہ کیا تلوار کے ذور سے کچھ تو بین کچھ تو کیا اتنا کچھ تو کر کے اس کے بعد پھر اتنا ہو گیا کہ یہ مقامی لوگ تھے بےچارے وہ بھاگ کر دی انہوں نے وہاں پر پھاقو میں تلا ہوئے پھر مجدوروں ہو کا بھی مانگنے کے لیے کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کام کریں مزدور لگایا وہ کھانا ملا تو جبری انہوں نے ان کی سہی بنایا مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میرا کوئی شوق نہیں جبری میں کیے ہوئے سلوک بن کا تھا کرشچن ہونے کے باوجود برا سلوک تھا جنور بسلوکن کے ساتھ کرتے تھے ان میں تھوڑی سی بات ہونا آدمی کو آپ آپ گاڑی تو جا رہے ہیں آدمی کنارے کو کھڑا ہے بس کے آپ نے سوچا ہے ہمارے پاس جگہ ہے اس کو بٹھا لیتے ہیں اگر کہاں تک جاتا ہے تو بٹھایا آپ نے بٹھایا سے بٹھایا اس سے بات کی وہ سب میں سے پہلے آدمی مسلمان مجھے کرنا پڑا ہو یہ ہم کرتے رہے آدمی نے بٹھایا یہاں سے بٹھایا مثلاً ابھی تک اس سے بات کی کبھی سب نے پہلے آدمی کہا مجھے کرنا پڑے گا مسلمان کو اور مکانی مسلمانوں کو یہ حال ہے میرے دارے میں کام کر رہا ہے آدمی کا جذبہ کب مسلمان ہونے کا ہو بھی رہا ہے اس کو مسلمان نہیں کرنا کہ میں یہاں کا خان ہوں میں یہاں کا تاجر ہوں اتنا منظار ہوں میرے برابری کا ہی ہو جائے نوجوان جو نو لڑکے مسلمان ہوئے تھے وہ مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے تو ان جو بھی مسلمان ہوتے تھے ان میں ایک حمزہ بڑھتے اس, اس کو تلخین کرنے کو کہتے تھے حمزہ نے اپنا ایک پرشن بنایا تھا اس نے اپنا بیان بنایا ان کو کہتا ہےٹارے کے بعد ٹھیک لوگ نا یو آر مسلم نا لائکر نو گرل فرینڈ آدھے تو میں نے سنا کہ ہمر کیا کہتے ہیں لوگوں کو اس کے اپنا سارا بیر کیا تو میں نے کہا کہ کو میں نے کہا کہ اس کہ ہے لوگ کا وسط بدلو کہ کیسے میں نے کہا امرہ جو ہے تو پہلے اسلام قبول کر لیا ہے اب وہ ساری چیزوں کو چھوڑ چکا ہے لہٰذا کو بڑی نفرت ہے پہلے دن سر کو دینا چاہتے ہیں جو کہ دس کو خود بھی یاد نہیں ہوئی تھی کہ ہم اس کو بندے ان کو کہے کہ پہلے دن وہ پہ بتایا کرے کہ اللہ رسول ہے آخر اعمال ہم آج کیے اس کو آپ کریں گے کرتے کرتے ان شاء اللہ پھر اگلی بات بالکل کہیں گے پہلے دن اس کو آپ کہتے ہیں کہ نو لائی کرنا گلفرنگ <تصفح> تو اس نے دیکھا کہ اب میں تو پہلے تو تین ہفتے ہوتے ہیں جب جمنے کا جم کر کام کرنے کا تو والے اضاف بھی جو ہے تو وہ مسلمانوں کے کام کرنے کا بات ضروری بھی ہے کہ مسلمانوں میں کام کیا جائے کہ پہلے یہ صحیح مسلمان بن گئے مسلمان صحیح مسلمان بن جائے کافر کر کا اسلام میں داخلہ مشکل نہیں ہے اور مسلمان صحیح مسلمان نہ بنے تو نقصان یہ ہے کہ وہ آیا ہوا آدمی صحیح بات کو نہیں حاصل کر رہا وہ آدمی جس کا اپنی دولت ہے اسے دولت فائدہ نہیں لے رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ہی طرح زندگی کافر کے لیے رکاوٹ ہی بن جاتا ہے کہ کفر کو خشج نہیں ہوتی لام مینے کی کشش نہیں ہوتی دین والے لوگوں کی زندگی معیاری دن نہ ہو تو بے دینوں کو کشش نہیں ہوتی کہ دیندار کیسے کر رہا ہے تو میں اس میں کیا ہوں اور مسلمان کی زندگی پر کشش نہ ہو تو کافر کو کشش نہیں ہوتی اور زندگی اگر معیاری ہو جائے تو فرض نہیں تعداد آج کا کفر جو ہے یہ ابو جال ابو لاحب والا کفر نہیں ہوتا یہ جو کافر گھومتے ہیں مثلا برطانیہ کی حکومت ہے یا امریکہ کی حکومت ہے ان کے لیے حکومت جو ہیں وہ یہ پشت خون کر رہے ہیں ہم نے چل پھر کر دیکھے عوام ان کے ایسے نہیں ہیں ان کے عوام ایسے نہیں ہیں آپ کا پی ایچ ڈی کہاں کا تھا جی جرمنی کا تھا واپس ہمیں کو دیکھا اس سال کو دیکھو جی؟ جرمنی نے دیکھا اپنے قیام کے آلات کو ایک چار پانچ لاکوں میں لکھو ہاں جی تو ہم شاید کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اس واقعے کو بھی لکھو جی پہلے اس کو لکھو اس کو بھی شائع کریں گے انشاءاللہ اور اس میں وہ ان بنیادوں کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرو جو دنیا کی مفاد کی خاطر ان کو قتل کرنا پڑا ہے ان لوگوں کو اس کو بھی نکال کر لکھو تاکہ پورا ایک ٹرائی ہوتی ہے کیا بات کر رہے تھے ان کی حکومتیں ظالم ہیں ان کے عوام اس طرح نہیں ہے بلکہ جو ٹیکس جمع کرتے ہیں اور یہ پیسے این جی اوز کے راستے سے بیچتے ہیں یہ عوام سے خدمت خلق کے لیے اور انسانی کے, کے لیے لیتے ہیں یہاں انجیو کے ذریعے سے بنا کر یہاں اپنی باتیں پھیلاتے ہیں میں برطانیہ ایسے حال میں گیا تھا کہ وہاں کنگ کلاس کا دھماکہ ہوگا ہوا تھا اور کتنے سخت حالات تھے لیکن یہ حالات ہے میں نے دیکھا کہ عام انگریز جو ہے وہ نفرت نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک طرح کا یعنی وہ ہمارے ساتھ رویہ روحانی لوگوں کا ہوتا تھا کوئی روحانی لوگ ہیں بہت سارا تھا تو مجھے میں نے تو.. بورڈنگ کارڈ لیا تھا بورڈنگ کارڈ لے کر لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یہ شوڑا یہ رہیں یہ ویل چیئر فارجو دیکھا, دیکھا کہ میں ویل چیئر میں کیوں بیٹھوں کرنا ہی رات کے فارجو ہاں جی آپ ہوتا ہے ان سائڈ میں روکتے ہیں تو آدمی چند بن گئے اس پر ویل چیئر پر بیٹھے دیکھیے آپ یہ ان خدمت کا جذبہ ہو رہا ہے کہ روحانی آدمی اس کی خدمت کریں بار سلمن کی توہیق کے سفر میں کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں پھر ذکر کرتے ہیں کام کر بجنس میں جو دعا کیا کرتے ہیں اچھا جی اچھا اس کے لیے ایک سپا لکھے ہیں نا سالے کا ٹائٹل بنا ہے سلسلے والوں کو چوبیس گھنٹے کیسے گزارنے چاہیے جی ٹھیک ہے سلسلے میں بیس اضرات کو چوبیس گھنٹے کیسے گزارنے چاہیے ملنے کے دوران جتنا بالکل نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا ایکٹو ایک مسافا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی تین طریقے ملنے کے آدمی آیا اسلام علیکم کا مسافہ نہیں کیا یہ بھی ملاقات ہوگی عام طور پر روز مرہ کے جو آج لوگ ہیں ان کو اسلام علیکم کہنا چاہیے پھر الحال کہیں مثلا یہ اب دن دو تین دن کے بعد آنے والا ہے مسافہ کر لینا چاہیے دور دراز سے آدمی آئے مانکا کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا مان کر گلے ملنے ہوں گے السلام علیکم آدمی نے کہا یہ ہو گیا ملاقات ہو گئی ہے اور مسافر اگر کرنا چاہ تو مسافرہ دونوں ہاتھوں کو بنانا چاہیے کیونکہ جو روایت مسافر کی آئی ہے اس آپ بھی کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ حسم دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا کوئی لیڈیز کہتے ہیں ہاتھ کے رہا میں نا ایک ہاتھ وہی اس کو دو ہاتھ کہہ رہا ہے اس نے اپنا ہاتھ کہا اپنے اس کو اس کے زمن میں یہ بات آ رہی ہے کس کے بھی دو ہاتھ تھے کہنا نا وہ تو حدیث کے ذہر الفاظ کو دے سکے میرا ایک ہاتھ ہو سکے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا مسافر دونوں ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے ٹھیک نہیں میں اس بات کی سخت تاغد کرتا رہتا ہوں کہ مسافر دونوں ہاتھوں سے کیا کریں تاکہ ہم نے اور اہل حدیث میں فرق ہو ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی جی. مانکا جو ہے مانکے میں گلے سے بننے کا گردن کا گردن سے بننا اور ایک بار سے ادا ہو جاتا ہے اور تین بار کی بھی روایت ہے بدلہ سے ایک کی بھی روایت ہے تین کی بروایت ہے جی. دو کی روایت نہیں ہے ایک کی بھی ہے تو جو مانکا جبریلی امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے وہ تین بار ہے وہی کے جلے وہی بانا چاہیے ایک بار کی روایت آئی ہوئی ہے اور اس طرح کرنا یہ بھی روایت نہیں ہے تو اس کو اگر آدمی سواد کی نیت کر رہا ہو تو یہ سب بزنس بن جاتی ہے جھکنا جھکنا تو جو وہ عبادت کے مشابے ہے وہ صرف عبادت کی زمین کی جھکنے سے پرہیز کرنی چاہیے بہت آج آج بانا گاج میں بازاجی تو ہیں ماشاءاللہ خوب مضبوط ہوتے ہیں باتیں گاجری بڑھیا وہ تو رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھنڈ کے لگے زکام لگ جاتا تھا ٹھنڈ ہاتھ لگے زکام لگ جاتا تھا صحت اسی تھی تو ماشاء خوب ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈے ہاتھ پانی گر رہا ہے مسافر کر رہے ہیں آداب کے خلاف ہے معاشرتی آداب کے خلاف ہے ان شاء اللہ اس کی کوشش کرے گے لکھنے کی چوبیس گھنٹے کیسے گزارنے چاہیے اللہ کرتا اور کوئی کوئی چھیڑنا نہیں چاہیے ہاں جی بالکل اب دیکھیں میں اس بات کی کبھی نہیں کوئی کرتا جیسے کہ ہمارا مجلس ذکر ہو رہی ہو وہاں کے امام مجلس میں بیٹھے بیٹھا تو میرے مانیے نہیں. نہیں بیٹھا تو ہماری کوئی جبری بات نہیں جبری والے حضرات سے مختلف جگہوں پر مساجد میں حالات خراب ہوتے ہیں وہ اس بات پر خراب ہوتے ہیں برا دعوت کبری میں دیا اور بعض ایسے مزاج ہمیں گلے کے طور پر کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم تو علماء ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں پھر ہمیں بیٹھتے ہوئے تکلیف ہوتی <تصفح> ہے تو کوئی بیٹھتا اب اس کی ہماری مام، مجلس ہوتی ہے حیدرآباد میں صاحب کبھی کبھی وہ سال میں تین چار دفعہ آ جاتے ہیں مجلس آخر میں آ جاتے ہیں کوئی ضرورت کوئی کام ہوا جاتے ہیں تو میں کہا میں وہ کہا وہ کہا میں کہا کرتا ہوں کہ اب تو اس کے رنجر رحمان صاحب رنجر رحمان صاحب کنڈریان ہوں ہمارے علاقے کے ماورے ہیں کسی کے مکان میں غریب آدمی جب مفت رہ رہا ہوتا ہے نا تو وہ یہ کنڈری یہ اس کے مفت رہ رہا ہے کہتے ہیں پشاور میں ہم سایہ کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کے علاقے میں کیا ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں پھر بھی جی. جام طور پر بغیر کرائے کے جی ان کے جگہ پر بیٹھے ہوئے مہربانی اس طرح جو سلاوٹ کرنے والے ہوتے ہیں کبھی نہیں کہا کرتا ہوں کہ آپ یہاں اجتماعی عمل ہو رہا ہے پیدائیں گے جی. ہم کون اجتماع ہیں کہ ہمارے عمل اجتماعی عمل ہے جی. کوئی بیٹھتا ہے ہمارے پاس مہربانی کر رہا ہے ہم پر اللہ بڑا کر رہا جو نہیں بیٹھتا ہے آپ سلاوٹ کرنا چاہتے ہیں باہر بیٹھ کر سلاوٹ کریں ماشاء اللہ اپنے ایک عمل کو کر رہے ہیں کو کیوں بحقوف کریں لا الہ الا اللہ وَا <تصفيق> إِلَٰهَ <تصفيق>